محمد سلیحال سنیل سریم یہ ہے کہ جب آدمی کے جگت کو سمجھ جاتا ہے اور حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے اس سے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے اور اس کی حقیقت کو میں سمجھتا ہو اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ کو نہ آتا ہوتی ہے اور آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کی ہے یہ چیز کا سائڈ ڈیفائن ہونا ایکزیکٹ ڈیفینیشن اور پھر جو ہے تو ایگزیکٹ اپروچ یہ دو بہت لازمی جاتی ہیں یہ ایک برفاس جب خیز جاری ہو جائے تو بندہ کو پیاس لگ جاتی ہے اور تھر میں تھر میں تھوڑا سا بوجھ ہونے لگتا ہے جو پانی پینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ میرا ایک ہال جاری ہوا ہے کہ اکثر اوقات میرے دل میں تپش نکلتی ہے جو میرے چہرے کو مارتی میں محسوس کرتا ہوں وہ تپش کی خوشبو بھی ہوتی ہے اصل میں اور فیض جو ہے اس کی تصور میں ڈیفینیشن ہے فیض کیسے کہتے ہیں ابھی جو اس کو فیض کہہ رہے ہیں نا فیض جاری ہے یہ بندہ کو فیض رکھتی ہے یہ فیض نہیں ہے یہ کیسی ہے جو. یہ کیسی ہے اگر جنہیں بکرادری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے آہ وزاری اور فریاد اور ذریعہ اور رونا چیزوں پکار تاریخ کیونکہ ان کا حال ہرکت دل کے نرم ہونے کا اور ذریعہ ازاری کرتا تو اسی دور میں ایک دوسرے بزرگ سے حضرت علامہ فرین رحمۃ اللہ علیہ وسلم اب نارا اپنے سرین رحمۃ اللہ کے بجلی جو کسی لطیفوں سے بڑی ہوئی ہوتی تھی نماز کے لوگ کھڑے ہوتے تھے اکامت ہو جاتی تھی اکامت کے پہلے ایک لطیفہ سن لے پھر نماز پڑھیں گے اکامت کے بعد لطیفہ دان کرو ہاں سال اقامت ہو پھر جو ہے تو نماز پڑھتے تھے اللہ نے سے سرین رحمۃ اللہ کا فیض لطیفوں میں منتقل ہو جاتا آپ فیض کیسے کہتے ہیں فیض فقط ہے کہتے ہیں نیکی کی توفیق میں اضافہ ہو جانا اور گناوں سے روکنے کی ہمت نصیب ہو جانا گناہ سے روکنے کی ہمت نصیب ہو رہی ہو اور نیکی کی توفیق میں اضافہ ہو رہا ہو یہ شہد ہے ٹھیک ہے نا جان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اپنے شیخ سے وہ تو تین باتوں جی دو چیزوں, دو چیزوں کا خاص فیض ملایا ہے کہ مجھے اپنے شہر سے دو چیزوں کا خاص فیض ملایا ہے کون کون سی دو چیزیں ہیں کہ ایک تو حافظہ تو وہ تو حافظہ کا فیض ملا ہے کہ دوسری کیا بات کہ میں بھول گیا حافظہ ملی ہے کہ دوسری کیا کہ میں بھول گیا فیض صحیح کیا یہ ساری کیفیات ہیں کیفیات ہے اور یہ کافی اچھا کی بات ہے میں میرا خیال آج میں کوئی ہوگا واقعہ پچیس سال پہلے کا واقعہ ہوگا پچیس چھبیس سال حاصل نمبر تین کا میں وارڈ نمبر اس میں اوپر وارڈ لائٹ کے لیے بابو کا دفتر تھا بابو کے دفتر میں میں گیا تو کچھ حاصل کے مسائل جو تھے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرنے گئے اس میں میں ایک آ گیا افریدی طالب علم تھا انجینئرنگ وہ میرے پاس بیٹھ رہے بائیں طرف بائیں طرف بیٹھا مجھے آدھا گھنٹہ مسلسل اس آدمی سے بات کرنی کیسے کوئی بات مجھے کھینی تھی تو موقع نہیں گئے آدھا گھنٹہ مجھ پر متوجہ رہا نہیں تو بیٹھا تھا میں نے آدھے گھنٹے میں دفتر کا کام مکمل کیا بابو کے پاس جب لوٹا تو میرے دل پر سخت گریہ اور زادی کی کیونکہ سالی ایسا مجھے رونا آ رہا ہے تو اس بار مجھے خیال ہوا کہ شاید جن بزرگوں کے ساتھ میرا بیٹ کا تعلق ہے ان میں قبض توج ہوتی ہے کلی درخت اور یہ بات میں بتاتی ہوگی ہوا وہ ہو گا بس طالب علم کو بات کرنے کا موقع ملے سکتا سارے میرے چھپے کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے بہت پسند ہے میرا دل بہت رنگین ہے او ہو مجھے جو آدھا گھنٹہ یعنی میرے اس طرح تو چکی ہے بیٹھا رہا تھا وہ اس آدمی کی غم کی توجہ دیجیے میرے قلب پر آ گئی ہے <سؤال> قلب پر آ گئی ہے اور لہذا یہ جو ہے تو ایک کا اثر تھا اس کے قلب کا ایک جو جسمانی اثر ہوتا ہے <سؤال> قلب کا جو ایک اس کا ایک فزیکل ایگزسٹنس کھانے والا گوشت ہوتا ایک اس کا بیٹا فزیکل ایگزٹینس بٹیکل ایک مابالک ابیاتی کو جلد کا جو ہے وہ یہ ہے تو اس پر اس وقت کیا ہر تاریخی رونے کا ہے خوشی کا ہے غم کا ہے جوش کا ہے غصے کا ہے آج کسی وزیر کے جو ہلاک آپ کسان دیا ہے ہیں کہ کسی مریض پر کسان کسی نے زیادتی کی کہتے تھوڑا سا مجھ پر غصہ تاری ہوا اس کو کہتے تھوڑی دیر غصہ کیا سارے علاقے پر غصہ تاری ہوگی اور سال کو مارتے گرو آ گئے یہ ایک حال ہوتا ہے یہ فیض نہیں جس بزرگ کے پاس تھی جس وجہ سے جہاں بھی جانے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کی نتی کی توفیق بڑھ رہی ہے اور آپ سے آپ کے گنا سے روکنے کی ہمت ہو رہی ہے تو سمجھے یہاں پر فیض گروانی ہے اس جگہ جا کر آپ خوب دو روشک روش جاری ہوا نارے مارے آج بیان میں خوب روئے دھوئے دقت جاری ہوئی لیکن آنے کے بعد ہم کی توقی میں اضافہ نہیں ہوا تو یہاں نورانیت اور فیض نہیں تھا نورانیت اکانیت فیض نہیں تھا یہاں جذباتیت اور حال اور یہ چیزیں چیزیں ایک دفعہ ہمارے ہاں جمع آئی ہوئی جا رہی جاری میں ان کے بیان میں شامل ہونے کے لیے گیا بیان میں شامل ہوا تو ایک آدمی بیان کر رہا تھا کہ اس نے لوگوں پر جذبات تاریخ کر دیا اور اس نے کہا کہ بیان مصوب جوش و خروش نے جب کیا اس نے کہا کہ بابا اکرام نے اپنی گاؤں سے اللہ تبارک بھارت کو اللہ کو مجبور کر لیا جوش فروش ہے جو بول رہا تھا کہ میں اتنا برمت تھا. ایسا. ایسا. ایسا. ایسا. ایسا. نام لکھنے کے لیے لبھ کر نام لکھنے کے لیے میں ہو کیا کافی میں نے کہا ماں شاء اللہ جی کیوں کہ یہ باتیں کر میں کفر بول دیا تھا تو صاحب اکرام نے اللہ تبارک بارہ کو اپنی دعاؤں سے مجبور کر لیا کر میں کبھر بول کہ مجبور نہیں کر سکتا جو خدا ذات بات کو محدود سمجھے مجبور سمجھے یہ توحید کے خلاف ہے ہو جاتا ہے تو میں کوئی کوشش کرتا تھا کہ کوئی آدمی بیان کرے تو اس مجمع کو اٹھنے سے پہلے اس سے کوئی بات بے گھر قرآن رضید کے خلاف کئی ہوئی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے کیونکہ لوگ اس بار کو لے کر چلے جاتے ہیں بولتے رہتے ہیں بجلی کی تاریخ تو ایسی ہے کہ رائے کوئی بات بھائی دربار تھا بول لیتے ہیں ہفتے کے بعد افریقہ میں امریکہ میں برازیل میں بولی جا رہی ہے مولانا رحمۃ اللہ فوراً ٹاک تک بھائی اللہ فوراً ٹاک تک یہ بات جو آپ نے کی ہے دوشنی کی ہے فورن کی روشنی میں سے ہے ایک دفعہ میں بولنا شروع کر دیا کہ نماز کا مقصد زندگی سراب بدلانا ہے ساری چیزیں بول جی نے پیغام دے دیتے کہ نماز کا مقصد نماز کو اداب و شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے زندگی کا صرف سلاد پر آ جانا یہ نمال کی تاخیر ہے اور بڑی باریک عقیدے کی کوتاہی ہے قطب تو نہ آپ کیا بات اردو کر رہے سر ہاں اور کہا جی کہ یہ ماشاء اللہ شادی میں کیسا بیان کیا ماشاء اللہ کتنا اچھا بیان کیا زوردار بیان کیا صابہ اکرام رضوان اللہ احمد مین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا دیا تو میں نے اسے جوش نے کہا کہ سے کہا ہے اب اس جوش سے جب بھی کہیں گے تو وہ بات درست نہیں تو لوگوں کو دیکھ نہیں آئی کیا اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منا دیا تاکہ بات ہو جائے اور مجمہ جو بیٹھ دھیان دن کے لیے تو صحیح بات لے کر جائے کہ غلط بات لے کر جا رہا ہے جو ہے کہ دیکھیں آپ جوش و خروش اس نے بھی تعریف کر دیا جوش و خروش تو مجموعے بھی تعریف کر دیا جوش و خروش ہے تو وہ تو اس سے اتنی شخص بات جس نے بولی ہوئی ہے اگر جو عزیز مکلس تھا اس نے اخلاص سے بولی ہوئی ہے سے بولی ہوئی ہے اللہ معافر ماتے ہیں کہ لوگوں اصلاح کی بھی امید ہوتی ہے کہ ایک صحیح تاریخ میں چل رہا ہے کہ ضرورت اللہ شاید کر دیں گے سیکھ بھی لے گا ٹھیک ہے نہیں تو یہ حوال ہوتے ہیں جو تاریخ ہوتے ہیں کل پر یہ و برکات نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آ, ایک بزرگ تھے ان کے پاس آ کر کسی نے روجات بیان کی کیسا ایک آدمی ہے سردار میں لوگ جاتے ہیں بڑا اثر ہوتا ہے ان پر اور بڑی تاثیر ہوتی ہے اور ہوتے دوڑتے ہیں ان نے حمال کا تذکرہ پوچھا کہ حمال میں آنے جانے والوں کے حمال میں پتہ لیا جاتی ہے یہ آج سرفراز صاحب نہیں آئے پرانے ہمارے ساتھ اب مچھرمان بیٹھا ہے. آپ رزرانی صاحب یاد ہے انجینئرنگ والا نے کا بھی سلستے کا تھا ماشاء اللہ اور لوگ جب آتے ایسا روتے تھے مجلس میں اور کوالی کی مجلس میں سے روتے تھے اور جب سال دو سال بیٹھ نماز تھے نماز چھوڑ رو تھے نماز وماز چھوڑ دیتے تھے وہ کہہ کہ رہے یہ پہنچ گیا ہے جو پہنچ گیا اس کو نویز اللہ مال کی ضرورت تھی ان شاء اللہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاج کی تھا ہوں پہ تھی کہ بڑے مائل تھے ایسے عاجل فقیر ضرور تھے خطمت خالی پہ کرتے لیکن شریف فقیر نہیں کرتے اگر مدعا صاحب کا لال کیا تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے رفظان شخصیت تھے انہوں ان کو ہمارے بڑے عزرت شاہد الزیز واجودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملایا ان سے ملایا ان کے پاس بیٹھے اٹھے ان پر متوجے اگر مدد صاحب سے فرمایا کہ بھائی شرف یہ وہاں تک پہنچ کیا ہے کہ واپس وہاں پہ فون کیا واپس نہیں آ سکتا خیر بزرگوں نے پوچھا ان سے کہ آواز تو ان کہا کہ بس وہ لوگ بڑے اچھے ہو جاتے ہیں بڑے روتے دوتے ہیں بس کوئی جماعت کی نماز رہ جاتی ہے تو انہیں حاضمی سکھایا کہ آپ کے جواب میں چیز میں بیٹھے تو آپ اس میں باللہ من الشیطان الرجیم بہت کرتے ہیں جہاں مدد بتا کہ اس کو ربود بہت سلق اور ناس پڑ سکتے ہیں یہ آدمی کہتے میں جا کر بیٹھا اور میں جب میں نے یوں پڑھنا شروع کیا تو بجس کی تعطیل ختم ہو گئی ان کی بجس کی تعزیر ختم ہو گئی بزرگوں نے کہا کہ اصل میں وہ اثرات روحانی نہیں تھے اثرات روحانی نہیں تھا بجس وہ اثرات شیطانی تھے جس بجس میں نئے کمال کی توفیق صلب ہو رہی ہو تو وہ یہاں پر ایک تھا یہ عریپور کے پاس ایک علاقہ ہے تو یہ ریپور گاؤ تو اس کو معلومات بھی ہوں گی اریپور کے پاس ایک علاقہ تھا جو دیہاتی علاقہ دور تھا وہاں ایک پیر رہتا تھا اور اس کے پاس جو بیعت ہونے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے یا مرد ہونے کے لیے جو آدمی جائے مثلا رمضان کے مہینے میں گیا تو کہتا روگا توڑو جاننا روزہ کیسے توڑے اور جو آدمی روزہ نہیں چھوڑتا تھا پیٹ میں درد کسی جگہ درد ایسا کہ آدمی تھوڑا بند ایسا حال ہو جاتا مجھے ایسا پتہ چلا کہ ہمارا ایک برسردار تھا تو اس کو پولیس بھرتی کرایا پولیس بھرتی ہونے کے بعد آدمی سچا ہو گیا تو جو آدمی سچو ہو جائے وہ تو پورا دورہ کے بیچ بعد آدمی بن جاتا ہے وہ آنا جانے ملا ہی نہیں کرتا کافی حدے کے بعد گیا میں نے کہا اس کا کیا حال ہے اس نے کہا جی وہ تجیپور کے پاس جگہ سچو ہے وہاں فلاں پیر کا مرید ہو گیا ہے اور مرید ہونے کے بعد کیا نماز ہوگا کھلوا دیتا تھا وہاں جی باقی جو ہے تو ماشاء اللہ ڈیڑھ سو کلو وزن بھی ہو گیا ہے ساتھ شوگر کی بیماری بھی ہو گئی ہے بلڈ پریشر بھی تھا تو جاتا ہے دن کہ ماشاء اللہ تین سالوں کو نماز دیا ہے اس کو مفت کی خوراکیں جو ہمارے گاؤں میں دوسرا ایس ایچ تھا تو اس کو ہم اس میں گاؤں گیا تو ہم نے کہا کہ مجھے خان تھا دل الا قربانیں وام شکرانے لاگل کیوں بھی کسی نے بیجی ہوئی اس کی قربانی کرے گا سر پڑے گئے تو ایک بزرگ تھے اللہ والے سے ایک راستے پر کسی جگہ بیٹھے پشاو کر لے جیسے پولیس والا گزرا سے نینڈا مار یہ اٹھا انہوں نے کہا اللہ فی الحال خاندار کر دیا کانسٹیبل کا اللہ فزیہ خانہ دار آدمی کیا خاندار ایسے بزرگ تھے اللہ والے آپ نے ڈنڈا مارا انہوں نے خانداری ادا کرا آدمی آپ کو لے کر جانا چاہیے ہونا چاہیے آدمی ہوا کیسے آدمی بس میں معافی مانگتا ہوں فلایا جو ڈنڈا کو مارا تھا میں وہ ہوں اور آپ نے ہماری جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی میں خاندار ہو گیا ہوں نہیں بفرار ہم نے کی تھی ہم نے بد کی تھی کیوں, کیوں کیسے میں گزر رہا تھا قبرستان پر تو قبر میں بہت عذاب کے لات دیکھے بہت بابلہ عذاب تھا تو میں ہوا پتہ چلا وہ خاندار ہم نے آپ کے لیے وہ مانگا تھا قبر جو تبر کو پتہ چلا کیوں ہمارے لیے بدوا دعا نہیں ہوئی اللہ تو صورت حال یہ ہے کہ اصل بات اللہ تعالیٰ کا تبارک و کا تعلق ہے ہمارے خالیہ کی توفیق ہے ہمارے سیاح کراؤ ہمارے سے بچنے کی ہمت ہے کئی آدمی کو نصیب ہو جائے ٹھیک ہے یہ نصیب ہو جائے اور اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے اور ایک دفعہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو اللہ تبارکہ تعالیٰ طرح کا کور سے دعا سے کرے میرے کام پورے دعا کرے آج پولیس لوگوں کی باتیں یاد آنے لگیں یہ آپ کو سنائے ہماری یہ رائے گڑ زمین بکف کی ہے نا یہ بکف کی ہے می جی عبد صاحب نے می جی عبد صاحب نیاواد کے علاقے کے نامی گرامی چوروں ڈاکوں میں سے مشہور آدمی ارے بولان یا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اللہ نے ہدایت نہیں فرمائی تبدیلی تاریخ میں لگے پھر اس میں زندگی بکب کی تھے علاقے کے بڑے زدیار تھے زمینوں کے مالک تھے پاکستان آئے یہاں زمین ملی رائے رائبل زمین بکپ کی اور تھے آدمی ان پڑھ آدمی بالکل ان پڑھ ایسے زاکر شاغل کہ ان کا دل بولتا ہمارن کے ہمارا بیٹھنا ان کے پاس ہوا کہ ہماری دعا کھاتے تھے بس دعا کے لیے ہماری انسٹری کے طلبا میڈیکل کے طلبا اس بار کو جانے ہوئے تھے نا ڈائمنڈ سلر لگانے کے لیے جاتے تھے جا کر میاں جی کو پکڑتے تھے کہ میاں جی کرو دعا ہمارے پاس میں کرو دعا تو میاں جی اتنا پڑھا دکھے یا اللہ اللہ ایک پاس کر دے لمبر ایک آپ کو تو یاد ہے یاد ہے دعا کیا تھا بڑے عجیب ہو جی ایک واقعہ ایسا ہے ان کو ان سے ان کو جبے کے دم سے بیان کرایا کرتے رائے من تو بیان کرنے کو کون سی عالم تھے ان کو کون سی قرآن عزیز کچھ بھی نہیں آتا تھا کچھ واقعات کچھ اچھی اچھی باتیں کچھ بزرگوں کے کہانیاں سنا کر پھر دعا کرنے میاں جی اپنی کرانتی میں بیان کیا کرو بڑی کرانتیوں نے برقرار اپنی کرانتی میں بینکوں نے آشا جی نہیں بیان کریں گے وہ پھر جب کھڑے ہوتے پھر یاد آتا تھا وہ ساری اپنی کام کرتے تھے تو کہ آشا نہیں بیان کریں گے ایک دم بیان کر رہے ہیں لائون میں کہتے ہیں کہ ہمیں اجرت جی نے دہلی سے کلکتہ بھیجا پیدل اور سارے پیسے اس زمانے میں لوگ جمع کے امیر کے پاس رکھتے تھے سارے پیسے لوگ جمع کے پاس رکھے چوری ہو گئے سارے پیسے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں پھر سارا جن نے کام کیا گشت بھی کیا بیان بھی کیا پھر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا پیسے بھی گما گئے تھے کہ میں سب کو لے کر جنگل چلا گیا کیا مانگو اللہ سے یہاں مانگو میں اللہ سے کہ جنگل میں مانگتے رہے مانگتے رہے اتنے انفڑ ہے کسی کوئی یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت جی کو خط لکھے کہ پیسے بھیجنے سے ان کو پتہ ہی نہیں سارے جاتی آدمی کیا دعا مانگی مانگی یہ ایک آدمی آئے ہو اپنی موادی زبان جلد اس پر رنگ ہوئے ہیں جلد رنگ ہو گئے نظر آئے ہیں فرشتہ نظر آ رہا جلد جلد سے رنگ ہو گئے فرستہ نظر آئے ہیں نو پیسے لے کر ہمارے آگے آ کتنے چاہیے یہ تو ہم نے جتنے پیسے ہمارے گم ہوئے تھے وہ ہم نے لے کیونکہ اور, اور نہیں لیے ہیں اور واپس کر دیے اور نہیں لی میں وہ لے کر آ گئے ایک دفعہ رائے میں ایک نوجوان لڑکا آیا ذرا مزدور تھا ذہنی لحاظ سے ذرا کمزور تھا وہ وقت سیدھا لگا رہا تھا اس وقت رائے بن کے مرکز کے درمیان میں کنو آتا تھا اور کنویں پر بھائی بدلا تھا کیسا کہ میں غیر مسلم کوئی چیز رائے نہیں چھوڑتا ہوں میں بجلی میں نہیں چھوڑتا ہوں میں چراغ لگاؤں گا یہاں پر اس کنویں پر, پر اونٹ ہوا کرے گا جو رڑ کر پانی کھینچے گا اور پانی نکلے گا جی جیسے مدینہ نورات آتا تھا مزدور کے دور میں اٹھ گیا تھا اس پر یہ لڑکا گزرتا تھا کنہیں میں دیکھنے کے لیے آدمی کمزور مزدور تھا کیوں ڈسٹر تین دن بعد لاش اوپر آئی تو پتہ چلا اس کو نکالا گیا نکالا گیا جی آپ جو رائے اوڑی بخال تین دن کو موقع ملا جا کر تھانے میں رپورٹ کر دی تو مقامی تھاانے والا نہیں آیا اس کہا کچی کھوٹی والے بڑے تھانے تھانے سے بلاؤ اس نے مقامی پولیس والا نہیں آیا اس کو بلایا گیا اور لوگوں نے اس کے کان بھرے وہ آیا اس کہا کہ یہ تم نے کیا گفلا یہاں چلایا ہوا ہے لوگوں کو بلاتے ہو پیسے ان کے نکال لیتے ہوئے ہم ان ہو، کو گراتے ہو اور تم نے کیا گفلا کیا چلایا ہوئے ہیں اس کا کون ہے ذمہ وار کون ہے اور بزرگوں کے جی کو بلائے وہ بات کرے میاں جی آدمی کہا سرندار صاحب ہم تو آج لوگ ہیں لوگ یہاں دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر آئے ایک آدمی وہ گر کر مر گیا ہم کیا کریں وہ اس سٹور اسے کیا اس نے گالیاں دینے لگا اسے کرنے لگا پاکستان کی پولیس کو ان گالیاں سکھائی یعنی میں انگلینڈ میں رہا ہوں وہاں کا پولیس والا آپ کی شلوار کمیش اتار دے گا کتنی آپ کی تلاشی دیکھ رہے ہیں پلیز پلیز کہتے, کہتے کہتے سارا کر دے کر میرے کو کوئی گالی کی ضرورت نہیں کیونکہ قانون کو گالی کی ضرورت نہیں میرے میرے بھائی قانون کو گالی کی ضرورت نہیں پھر یاد مز... آ گئے صاحب یاد آ گئے فوجداری کے بڑے نامی وکیل کدھرے ہیں وہ زمانے میں جب کہ سونا پانچ سو روپئے تولا تھا ان کی ایک قدر کے کیس کی فیس پانچ ہزار ہو اور وہ جو بیان دے رہا ہوتا تھا وہ دوسری طرف سے قاتل اور جو وکیل بول رہا ہوتا تھا اس پر چار پانچ جرے کر کے اس کی زبان سے ایسی بات دلوا کر جڑ کو لکھوا دیا تھا کہ فیصلہ کرا رہا تھا ایسا میں وکیل میں نے نہیں دیکھا سمپل ایل بی آدمی تھا لیکن اس سے آگے برس نہیں کر سکتا گلی اس میں گلیاں دی اور اور جب چند بار ہوا تو آخر میاں جی وہ ہوا جلال ان کو دیکھ الگ جا رہے ہیں اگر تم ٹھیک نہیں ہوتا ہے یہ بات کہہ رہی نہیں تھی کہ ٹھنڈا گرا ہائے ہائے ہائے ہائے درد ہے درد ہے درد ہے اسپتال میں جائے گے آپ اسپتالوں میں کافی کل پر سوراخ ہو گیا ہے میں دیکھا زخم تھا میں درد سراخ ہو گیا اور بلیڈنگ ہو گئی آپ ایک پریا دوسرا پریا بیوی نے معلومات کی کیا بادن کا رائی بن گیا تھا وہاں سے گل نہیں ہے اور بات بیوی آئی رائی بنے میاں جی کے پاس آئی کہ اللہ کے لیے بابا جی معاف کریں اور بیٹی میں نے پہلے خاموں کو بترے سمجھایا پر وہ مورخ ہو گئے ہیں تو میں بچے کی زبان ہے مورخبر کو کہتے ہیں رام نے تو سمجھایا سمجھایا ہو مورخلاف ہم کیا کریں وہ لوگ یاد نہیں مر گیا تھا کیا اس کے بعد پولیس والے رائے گڑ کے قریب نہیں آتے کوئی شکایت ہو جیسے کہ ایک بار والا نے ستار عظیم کو کہا کہ کوئی شکایت آ رہی ہیں سلطنت رائے گڑ کے بازار اور یہ سارا محال ہے چاروں طرح دن کرو پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ شکایتیں آ رہی ہیں جی لیکن ہمارے ہم ڈر کے آپ کی طرف آتے نہیں ہیں بارہ ہم آپ کی غرض کر دیتے, دیتے ہیں تو اسپتال نے خود مجھ سے کہا نے گیا سروے میں نے کیا تو دو تین دکانیں منشیات والوں نے کھول دی بارہ اس وجہ سے کہ پولیس نہیں آتی ہے تو اس سے کہا میں گیا تو میں نے سب درجیوں کی خاص اصلاح میں دکاندار سے کہا کہ گولہ ہے تو اس کو پتہ چلا کہ آدمی تو سر سینے والا آدمی ہے میں نے کہا کون سا so, دو تین قسمیں تھیں فلانے کا ہے باڑے کا ہے آگے تیرا کا ہے کجلی کا ہے تو اس نے میں کو ہو گئی کہ آدمی تو خاص آج ہو سکتا کہ کاروباری یہ سودا کرنے کے لیے آیا سب کو میں نے معلوم کیا اور پھر سردار کو بلا کر کہ آپ سے کہا آپ تو ڈاک ڈر کے بارے آیا نہیں کرتے جی جیسے ہوا کہ آپ نے خود پکڑ لیے پھر حوالے کیے تو اس پر سر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ساری پروویژن اپنے لوگوں کو اندر دیا, دیا کریں گے کینٹین کے اندر ہوگی چائے کے اندر ہوگی پھل سبزی سارا ساری چیزیں اندر کریں گے لوگوں نے کہا جی بوتلیں بوتلنے کچھ چلو بوتلیں بھی شروع کرو سر جس وقت یہ واقعہ ہو گیا امریکہ والوں ستمبر والا تو اس کے بعد پھر نے کہا اس کا کیا حل کریں گے اس کالج نے کیا کہ ہر ہر رنگ،, رنگ کا گلاس بھرا جائے اور گیس کی مشین رکھی جائے تو اسی وقت آدمی کو پوچھا جائے کہ کتنی گیس ڈالیں ہلکا ہو درمیانی ہو تو سوپ تیز ہو میرا تو کافی اثر آنا جانا نہیں ہوا ڈاکٹر فرید صاحب ایسے ہی ملتا ہے ابھی بھی ایسا ملتا ہے مکان بہت بچوں سے بس بھی کیا تھا اسی وقت تازہ بنا کر دیتے لوگ ہیں تو اس بات کو ایسی جگہ جو ہے یہ میں آپ کو واضح بتا دوں مفتی آپ کو کچھ بھی کہیں یہ مفتی ہے آخری کی پروڈکٹ کو لے کر اس بسے کو مفتی سمجھتے نہیں ہیں یہ پت بتاتے ہے اس بار کے واٹر شوگر پوٹاشیم مینگویٹ تھوڈیم سلٹرائٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ پارٹیزیں کو کوئی بھی آرام نہیں ہے یہ بوتلیں بری نہیں یہ آرام نہیں ہے لیکن ایک بوتل ایک روپیہ یہود کو یا دو روپئے یہود کو چندہ دینے کے ذریعے بن رہی ہو جس پر وہ بم خرید کر کر عراق پر, پر گرایا جا رہا ہو اور افغانستان پر گرایا جا رہا ہو تو میں بنگتا سوتا تو اس کو یہی کہوں گا کہ آرام کہ ان کے ساتھ ہمارا سرکار نہیں ہے ان کے جال مجدور سلا اصول جی؟ اور ان کے فائد مخول یہ تشکیلات مدرسوں میں بڑھاتے ہیں جی ان کی منیا کزوری کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارا غم کے ساتھ تعلق ہے یہ اسمتھ کے لیے لاکل میں وہ غم کھانے کو میں کہا ہوا ٹھیک ہے بات کیا کر رہے تھے میاں جی کی دو باتیں تو ہو گئی میاں جی عبداللہ کے بارے میں صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں جی عبداللہ رائبن کا دل ہے کوئی رائے کی زبان ہے کوئی رائبن کا دماغ ہے جی کوئی ہاتھ پیر ہے لیکن میاں جی عبداللہ جو رائبن کا دل ہے ایسا بدلاج نہیں دوسرے بزرگ کے ستگار کو سنا دیں بلال صاحب آپ کو یاد رکھے فریج صاحب بلال صاحب جو ہے تو یہ اس کا تھا ناور کے پہلوانوں میں تھا ایک پہلوان تھا تصور حسین کچھ کیا لڑتا تھا اور بڑا انجام ہنگاما کھائے تلوان تو اس سے کچھ کوشور اگر شور پیدا ہو گیا اس سے کی دکان کھول دی پانی کی دکان میں تبدیل والے گیا نے پانی سے کھایا اس کو دعوت دی رہی بن اور او چلا لگائے چار مہینے لگائے تو صبر حسین سے کہا کہ آپ کا نام درخی کر سبر اللہ کر دیا تو سبر اللہ سے کچھ زمانہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سبر اللہ بڑے اچھے بیان کرتا ہے تو سبر اللہ جو ہے تو کسی تشکیل پر گیا شام کے علاقے پر نے اس کا نام بلال کر دیا کالا رنگا موٹے ہارن اس میں بلال کے خطاب دے نام بلال آج. پاسپورٹ میں اس کا نے بلال کر ایک ایک عام طور پر مشہور ہو گیا کہ یہ اس جگہ ہندوستان میں دعوت دے رہا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا ہے تو پکڑے اس طریقے سے ہو رہے تھے پکوڑے پک رہے تھے ایک پکوڑے والا پکوڑے پکا رہا تھا اور تیل اس نے کھلایا ہوئے تو سب سپ... ڈال کا پکوڑے کھلا تو اس دن سے کہا کہ اللہ سے ہوتا, ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا تھا ڈال ہاتھ اس کی پکڑائی میں نے ہاتھوں میں ڈالا یہ بات مشہور ہو گئی پشاور جب آتے تھے تو ٹھہرتے تھے میرے پاس میرے ذاتی دوست ہیں اتفاق پشاور آئے تو آئے میرے پاس سیرے اور رات بچرنا تھا انہیں صبح چترال جانا تھا میں کیا بناک صاحب کو جو ایک کڑھائی میں ہاتھ بار ڈالنے جو بات کر رہے وہ کیا بات ہیں اس نے کہا میں دعوت سے رات آدھے بجے تانند دیا تنظ کیا تاند دیا اس میرے اور شاواس نے کام نہیں کیا میں نے ہاتھ ڈبویا کڑائی ساتھی ساتھی میں نے کہا سر کیا ہوا کچھ بھی جی. نہیں جب آئے اور نکال ایسے ایک دفعہ ہماری رائبر بلال ساتھ تھی ہم آ گئے ہم نے کہا کہ ہم کھڑے ہو گئے کتار بنا کر کھڑے ہیں اور یہ میل ٹرین ہے یہ رائمنڈی روکا کرتی ہے آپ صاحب, بل... صاحب آپ یہاں نہ کھڑے ہو روکا کرتی ہے آرام سے بیٹھے بلال ساحب دیکھا ہو کھڑے رہو کھڑے رہو ہم پھر کھڑے پھر صاحب ایسے کھڑے ہیں یہ ٹائم نہیں کرتی ہے آپ ادھر جا کر بیٹھے انہوں نے بلال سر کی دیکھا وہ کھڑے کھڑے پھر سمجھایا ہم نے کہا وہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں وہ آدمی نہیں چھوڑتا کتنے کھڑے رہو ہم کھڑے ہوں گے آرام اور فلائن آئی یا نہ آ کر ہمارے پاس روکی بیٹھو بیٹھو بیٹھے ہم بلا الگ یا تو آدمی اس کو بیٹھا دیتا اور بھلے کیا رکیے وہاں پر بیٹھایا چلو چرچہ کیا پھر ہے نے دکھاؤ دکھائیے تو اس پر کھڑا کیا یہ تو وہ نکلی ہوئی ٹین کو اسے کا روک دیتا ہے تو نکلی ہوئی ٹین کو یہاں تو دوڑ رہا ہوگا سبحان اللہ جی من کان اللہ کان اللہ ہے انا وہ یہ روک وہ دوسرے آدمی کو ان کا نام میں نام نہیں بتاتا ہوں جو لوگ آفات ہو چکے ان کا سزرا کر سکتے ہیں سم لوگ چھوڑتے نہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں کہے بکائے کہ ماتے کہ یہ تو یہاں سے جا رہا ہو شہر نکل کے اس کو روک دیتا ہے اب, اب یہاں تو سارس سے روک دیتا ہے یا جیسے روک دیتے بات. ہیں بات اللہ کو معلوم ہے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں پیچھے پڑ جانے کا ایک باقی اور نتیجہ آپ کو ہے اگر صدر مان گانبازی رحمتہ اللہ علیہ بڑے پائے کے گزرے بودر ہیں ہندوستان میں ایک سو بیس سال اگر عمر دی ہے سو سال درس کیا ہے اور آخر میں جو تھے ہندوستان کے ابدال بھی یہی تھے ہندوستان کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے آپ کے ہونے والا کوئی لوگوں کو معلومات ہوئی ہوئی تھی تو وہ جا کر نکان پڑ جاتے تھے اور لوگوں نے سمجھایا ہوا تھا کہ تمہیں ڈنڈے مارے گل گر کچھ بھی کہے کل نہ نہیں مارتے جہاں تک جب تک فیصلہ کہا کہ نہ جاؤ کوئی بہت بڑا چودھری دہیز کیا ہوا تھا وہ گیا تو اور ہوتا ہے اس طرح تھا کہ جو آدمی زور کو پہنچے آخر کو ان کی ملاقات کرا کے کوئی شربت مند پلا کر نکالو سر کوئی پھر جیسے مغرب کو کہتے تھے کہ ان کو چھوڑو یہ اب رات ہے ان کو رہ جائیں رات کو اور صبح ہوتے ہی ان کو نکالتے تو ان کو آئے ہوئے تھے رات انہوں نے کہا کہ کیسے آیا انہوں نے کہا اس فن فناہ کام کی دعا کے لیے آیا انہوں نے میں کوئی خدا ہوں دعا کروں گا تو مارے لیے ڈنڈا لے کر اٹھے مارا اس کو بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تو ان کو سمجھایا ہوئے تھے ڈنڈے مارے لے کر ل رہی ہے وہاں سے ایسے بوڑے تھے بہت اس کو دوڑے مارا اس کو ادھر بات ہاں تھک گئے جب تھک گیا کس بھی آیا ہے کیس بھی آیا ہے اس کام کے لے کہ تفا ہو جا یا اللہ میری جان ہے سکھا مجھے سے بہت تھکا دیا اس کہ کام کر بس یہ آدمی کام ہو گیا تو اللہ والے لوگ ایسے عضرت بالا اسمت اللہ نے کا واقعہ لکھا ہوا ہے اس طرح ہوا کہ اٹھارہ ستام کی جنگ آزادی ہو گئی نا تو اس کے بعد بہت ظلم کر رہا تھا انگریز پھر انہوں نے بڑی دعائیں مانگی پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارے لیے نصیبت کا فیصلہ کر دیا ہم نے نصیبت کا فیصلہ ہوگی ہندوستان کے لیے بی بی گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور ملکہ وکٹوریا نے چارج چیک اوور کیا اور اس نے جو ہے تو وائی فرائی اپنا پر مقرر کیا اور بر صغیر براہ راست جو ہے تو برطانیہ کے آئین کے نیچے آ کے اور کوئی یہاں تک پہنچا تھا اس کو وہاں کی یہاں کے لوگ کورٹ میں چیلنج کر سکتے اور تو تو اس نے کافی فیصلہ کہ اس نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ ہندوستان کے لوگوں کو ان کے اچھے شرفا کو سمجدار لوگوں کو لایا جائے میرے پرسنل گارڈ میں اسے شامل کیے پرسنل خدمت میں شامل کیے برگر میں اور پورا ان کا شہریوں کا اعزاز دیا تو پھر لوگوں کو دیکھ رہا کہ نصیبت کا مسئلہ یہ تھا کہ نصیبت میں جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اس ظلم و سوتر ختم ہوئے بلکہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نے کہا کوئی ایسا دینی آدمی ہو آپ قرآن ہو جو لایا جائے کہ جو میری ویل چیئر کو چلایا کرے اس کے لیے ایک پہلے سے خادم تھا اس نے ایک آدمی کو یہاں سے ہندوستان سے لے گئے آپ قرآن تھا کہ ایک نیک ایک آدمی تھا اس کو جب لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تم جاؤ گے تو تم وہ کرو گے ڈنڈوت کرو گے ملکہ کے آگے بوئنگ میں کہتے ہیں رقو میں جا کر آداب بجاؤ لاؤ گے تو اس کے بعد کام کیا کرو گے تو وہ آدمی فرض صاحب کیسا تھا اس نے کہا کہ دنیا ادھر فدر جائے میں نہیں کرتا ہوں پیرولا کہا کہ میں نے وہ نہیں کرتا تو ملکا نے پوچھا کہ وہ جو آدمی ہم نے خدمت کے لیے بلایا تھا آیا کہ نہیں آیا تو جو پہلا خاندار کا آدمی آیا ہوا ہے اس کا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہے میں اس ٹھیک کر رہا ہوں پھر لاؤں گا پھر پوچھا پھر پوچھا اس نے کہا کہ کیا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا میں نے اسے کہا ہے کہ آپ کے آگے بوئنگ کرے گا اور عذاب بجا لائے گا وہ نہیں مانتا ہے کہتا ہے میں نہیں کرتا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے وہ تو مز بھی آدمی ہے جی آدمی تو مجھے چاہیے اس کو ضرور لے کر اس آؤ لے کر پھر اس نے خدمت کرتا رہا تھا ایک دن اس سے کوئی خیال بے خیالی ہوئی تو بیس کی یا سولہ روپیے خیروں بلکی لیکن کو کوئی معمولی تکلیف ہوئی تو اس کے بعد اس نے کیا کہ یہ اور اسے جانا چھوڑ دیا تو نے کہا اس کو ضرور بلاؤ اسے جان بول تو نہیں کہ تو اچانک انسان ہے تو ہر کسی کو بتائی ہو سکتی پھر جو ہے تو اس یوز و سلاگے کا جو گورنر تھا اس کو یہ ہوا حکم جو تم جا کر ان کی جگہ پر ان کی زیارت کر کے آؤ ان بزرگوں کو زیرت کر کے غور پیغام بجا کے میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا ان کھل کر مجھے کہا وہ آ رہا ہے اوہ یہ تو اللہ اللہ بولے لمبر ہے اب اللہ نے اس کو نمبر بنایا میں کیا کروں آ رہا ہے تو آئے بارہ دستے وہ آئے تو برجن نے کہا سونے کی کرسی لا کر یہاں پر رکھو گے اس پر بٹھاؤ گے اس کو اور اس پر قدر بدر کرنا خدمت کر رہا ہے کہا تھا اللہ سونی کرسی کہاں سے بنائیں گے لے کر آئیں گے بارہ بجے میں فرمایا ہوا ہے تب جہاں سے لائق اللہ والا آدمی ہے لائق کر رہے ہیں کہتے اتنے وہ بھول, بھول بھال گئے اس کہانا بھول گئے وہ جو بھول دن بھی بھول گئے وہ آ گیا کوئی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کھڑا تھا وہاں آیا سیدھا جس اجرے میں ہوتے تو وہاں آ وہ اجرے میں ایک چل پائی ہوتی تھی ایک کرسی اس پر بٹھا کر اور لوگوں نے کہا گورنر صاحب آ گیا ہے. چاہا, چاہ گیا ہے بٹھاؤ اس کو کرسی پر وہ موٹا تھا, نرسل, نرسل کا ہوا تھا، بٹھایا. جو بٹھایا پیچھے بیوی بھی سلام -be -oh جی. کیا اور سسری کو بھی لے کر آیا ہے یہ بھی آ گئی ہے وہ کہاں بٹھائیں گے ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے چلو دیکھا کہ مٹکا پڑا اور مٹکے کو الٹا کر دو الٹا کر تو اس پر بیٹھ جا اس پر بیٹھ تو انہوں نے کہا بس ہم تو زیادت کے لیے آئے تھے ایک نصیحت کے لیے آئے تھے ایک ہمارے لیے دعا کریں گے اور ایک کبا رکھ دیں گے ہم نے کہا نصیحت یہ ہے کہ حکومت کفر سے باقی رہتی ہے ظلم سے باقی نہیں رہتی ہے تو اس کو بڑی ہے تو بڑی بہت بڑی فرانہ بات ہے تری کا کال ہے الملک مل؟ وب کا مال کفر ولا یب مال ظلم ظلم سے باقی نہیں رہتا تو انہوں نے کہا کہ امتبارک تھے تو, تو انہوں نے کہا وہ مٹی کا کوزا اس میں دیکھو کیا کیا چیزیں پڑی انہوں نے کہا جس میں تو پتاشے پڑی ہیں دو چار اور بیر پڑنے کا پتاشے ختم ہو گئے ان کو کہا چورا پڑا وہ نیچے وہ چورا نکالا انہوں نے ایسا بیوی کا ہاتھ پر پچھا اس کے رکھا کوئی اور جو خاص آدمی افسرتا اس کے ہاتھا جو تو یہ بلانا صاحب کی سوانے پر میں لکھا ہے نا اگر دو, دو شہر لکھے باہر لکھے ہوئے گندر لکھے ہوئے باہر کیا لکھے ہوئے ہوائے گور تمو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش حق نے جس کو دیے ہیں انداز رومانا بادشاہوں کے انداز وہ تو اللہ کا درویش بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہوں کے انداز دیے ہوئے ہیں ہوائے گور تمہ تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مدر چھت نے جس کو عطا کیے ہیں انداز شکروان اور اندر لکھا ہے کہ اگر, اگر گیتی اگر گیتی سراسر باد گیر اگر گیتی سراسر باد گیرز چراغ مک بنا ہر گرد میں میرج اگر ساری زمین کو ہوا اپنی لپیٹ میں لے لے تب بھی اللہ کے مقبول بندوں کے چراغ کچھ نہیں ہے اگرگیتی سراسل بات گیرت پھر آگے مک بنا ہرگز نمی رت اللہ کے نئے بندوں کا چرا یہ نہیں بل اظہر خادی صاحب ہماری مجلس میں اظہر مجلس پر تشریف لائے ہوئے تھے بیانوں میں فرمایا بیان کے بعد کہتے ہیں اللہ ہوں میں بڑے مزے ہیں جو چاہے تو چکھ لے بہت سب بوڑھے ہو گئے تو لئی سر ترنت ہے ایکی حساب سے پڑھایا کرتے تھے پڑھو پڑھو الرحمان تمہیں بڑے اصل کہا کرتا تھا اللہ انہیں بڑے مزے ہیں جو چاہے سوچے اگر گیتی سراسل بات گیرد رد اگر گیتی سراسل بات گیرد رد چراغے مک بلا چراغے مک har girm neera de chara le mukbad har girm neera de allah hawaai go tum nindte lekin hawaai go tum nindte lekin چلاؤ اپنا جلا رہا ہے چلاؤ اپنا جلا ہے وہ مردے ڈلوے سب نے جس کو عطا کیے اکایے انداغ عطا کیے اندا گشروانو اوہو جس باتین رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ عدین سرجی نے کہا جس پہلی تاریخ کو میری ملاقات کو نہ آئے اسلام کو نہ آئے تو میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا تم نے کہا اچھا ہم بھی دیکھ لیں گے پہلی تاریخ کو رات کو یاد بھی اٹھا مارا تھوڑا جان بھی گئی حکومت دیتی برکشاں ہر کے درخت برف کا درد کشاں کہتے ہیں درخت پینے والے تو شرار جب پرانی ہو جاتی ہے اس کے نیچے کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے اس کو درخت کہتے ہیں تو بہت بہت جوش والی ہوتی ہے بہت تصدیق ہوتی ہے برد کشاں ہر چیز درختات برف کا ہوتا ہے درد کشا پینے والوں کے ساتھ جو بھی الجھا بے خوب بنیاد نکلتی ہے جو الگ اور کسی آدمی کی بلکستی کی علامت ہوتی ہے تو اس کا الجھاؤ آ جاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں کے ساتھ الجھتا ہے میں اس پر ایسا غضبناک ہوتا ہوں جیسا کہ شہر اپنے بچوں پر ہوتا ہے جو شہر بچوں پر غضبناک ہو جائے سات میل تک دوڑ کر آ کے جو دشمن کو چیر پھاڑ کے پہنچتا ہے سات میل تک کوئی سو کیسی میری گرفتار سے دوڑ سکتا ہے شاید کتنی کو وہ دوڑ میں ایسا خطرناک دوڑ دن کی بات نہیں ہے سمجھ آ جائے نہیں تمہارا کچھ وقت لگتے ہیں لپا کا دا فرماتا ہے کچھ چاہ کر دی ہے کچھ کریں کرتا کریں گے لا الا اللہ لا لو